أولو بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الزكر والقنسى إن سعيكم لشتى سورة ليل كيسم باركي سورة خير یہ سورہ مبارکہ ہجت سے پہلے نازل ہونے والے سورخ میں سے ایک ہے اس سورہ مبارکہ میں ایک رکو اکیس آیتیں علمات تین سو دس حروف ہے اس رقو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ جس طرح دنیا میں رات اور دن نر و مادہ مختلف اور متضاد چیزیں پیدا کی گئی ہے تمہارے اعمال اور کوشش بھی مختلف اور متضاد ہیں پھر ان مختلف اور متضاد اور اعمال اور مساعی کوششوں کے جو نتائج ہے وہ بھی یقیناً ایک دوسرے سے مختلف, ہو مختلف ہی ہوں گے جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنے والے آیاتوں میں فرمایا ہے چنانچہ شہری باری تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بےحد مہربان نہایت رحم کا لکھا ہے واللیل اذا یشا قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے یعنی رات کی تاریخی ہر چیز پہ چھا جائے اور روشنی اندھیرے میں بدل جائے ون اور دن کی قسم اذا تجلّہ جب وہ روشن ہو جائے وَمَا اور اس کی قسم خلفز کا رب جس نے پیدا کیا ہے نر اور مادے کو یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنے ذات کی قسم اٹھاتا ہے اس بات پر ان گم لشکا کہ بے شک تمہاری کوششیں تمہارے سائیے ایک دوسروں سے مختلف یعنی بعض اچائیاں کرتے ہیں اچائیوں کو پسند کرتے ہیں برائیوں سے دور رہتے ہیں برائیوں سے نفرت کرتے ہیں اور بعض وہ ہے کہ جو اللہ کے قرآن چیزوں سے جن چیزوں کو اچھا کہا گیا ہے وہ ان سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں اور برائیوں کی طرف مائل رہتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ آبَا پس وہ جس نے دیا یعنی اللہ کی دی ہوئی مار میں سے راہ خدا نے دیا وطفا اور تخوا اختیار کی پرہزگاری بھریز اختیار کی تو اللہ کا ارشاد ہے وہ سد اور اس نے تصدیق کی اچھائی کی یا اس نے سچ مانا اچھی بات کو اور سب سے اچھی بات وہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے جس کہ قرآن مجید میں ہے کہ وہ من استقو میں اور اللہ سے زیادہ بات میں سچ و کون ہو سکتا ہے تو جس نے رائے خدا میں خرچ کرنے کے ساتھ تقوی اختیار کرتے ہوئے اچھی بات کو سچ مانا سجمانا یس را تو اللہ تبارک و مطالعہ فرماتے ہیں کہ ہم آسان راستے کے لیے اس کو سہولت دیں گے اور وہ آسان راستہ جس پہ چل کر یہ ہمیشہ کی خوشحالیوں سے ہم کنار ہوگا وہ ہے جنت کا راستہ یعنی اس کے لیے نیکیاں کرنا آسان کر دی جائے گی وہ اماں من بحلا اور وہ جس نے بخل کیا یعنی اپنا مال رائے خدا میں خرچ کرنے سے جس نے خود کو روکے رکھا اور رائے خدا میں خرچ کرنے والے پیسوں کو اس نے ضائع تصور کیا اور خود کو اس سے بے پرواہ جانا کہ بے مجھے اس نیکی کی کوئی ضرورت نہیں یا اس کے بدلے آخرت کے نعمتوں کا کوئی ضرورت نہیں اللہ فرماتا ہے کہ اس کے ساتھ قبضہ ببل حسنا اور اس نے جٹلایا اچھی بات کو یعنی اللہ کے کلام کو اللہ کے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو سہولت دیں گے مشکل کے راستے جس پہ چل کر یہ انسان مشکلات سے ہمکنار ہوگا ہم ان کاموں کے کرنے کے لیے اس کو سہولت دیں گے برائیوں کرنے کے کرنے کی طرف جب اس نے خود کو مائل کر دیا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے برائیوں کا راستہ کھول دیں لیکن انجام یہ ہوگا کہ وہ اما یوں یان ہو اور اس کی طرف سے کام نہ سکے گا اس کا مال اذا تردہ جب اس پر ہلاک ات پڑے گا جس مال کو راہ خدا میں خرچ کرنے سے یہ بخل سے کام لیتا رہا اور اپنے مشکل کے لیے اس کو اس گن گن کر کے جمع کرتا رہا تو جب اس پر حقیقی مشکل آخرت کی پڑے گی پھر اس وقت اس کا یہ مال اس کی طرف سے کوئی کفایت کام نہیں کر سکے گا اور نہ اس کی ضرورت کے لیے کام آ سکے گا ان نہ خدا بے ہماری ذمہ ہے دینا وَإنَّ لَنَا <وَالْأُولَى> اور دشک آخرت اور دنیا دونوں کی ہم ہی مالک ہیں میں <تَلَبَّا> تمہیں ڈراتا ہوں اس آگ سے جو بڑک رہی ہے بڑکنے والے آگ سے ہم تمہیں ڈرا رہے ہیں لائف لہا اس میں داخل نہیں کیا جائے گا مگر انہی لوگوں سے جو انہی لوگوں کو کہ جو بدبخت ہے چھٹی القلب ہے سنگ دل ہے جن کے دل اللہ کے احکامات کو سن کر اس کے سامنے نر نہیں پڑتے اللہ کا ذبا وہ جس نے جھٹلایا و تب اللہ اور منہ پھیرا وسل اطخو اور اس جہنم سے دور رکھا جائے گا پرہیز گار کو اللہ وہ یوتی مالہ جو اپنا مال دیتا رہا باقی اس کی نیت سے جبھی میں مال اس لیے دے رہا ہوں کہ بطخت موسیجوں کو اللہ فرماتا ہے کہ اس بڑھنے والے آگ سے ایسوں کو دھول رکھا جائے گا دن تجا اور وہ رہا خدا میں خرچ کرنے والا اس وجہ سے خرچ نہیں کر رہا کہ میں خرچ کرتا ہوں تو اس کے بدلے میں وہ مجھے کوئی بدلہ دیں گے زیادہ دیں گے بلکہ وہ ان کو دیتا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے دینے کا حکم دیا ہے اور وہ دیتا کسی بدلی کی وجہ سے نہیں ہے کہ بھائی ان کا ان پر احسان ہے تو ان احسانات کو چکانے کے لیے دے رہا ہے وہاں دن ان کو ہوں اور نہیں ہوتا ان پر کسی ایک کا میں نے کی بدلہ بدلا کہ یہ اس کا بدلہ چکا رہا ہو پھر کرتا ہے مگر اپنے رب کے رضا چاہنے کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ جب تو نے میرے رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی دنیاوی زندگی کے سب سے قیمتی اثاثہ یعنی مال کو خرچ کیا تو قریب ہے کہ وہ راضی ہوگا وہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا اور جس سے اللہ راضی ہو جائے تو یقیناً اس کا کام ہو گیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائے اور اللہ کو راضی کرنے کی وجہ سے اسے اللہ کی مخلوق ناراض رہے شکو ایک شکایت سے کرتے رہے لیکن یہ اگر اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ مستحکم بنیادوں پر قائم رکھے گا تو اللہ ان مخالفت کرنے والوں کے دلوں سے مخالفت کے جذبات کو ختم کر کے محبت کے جذبات پر دے گا اور جس نے مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا اور مخلوق میں یہ خوش بھی ہے خود بھی شامل ہے کہ اگر اس نے اپنے نفس کو مطمئن کرنے کے لیے اور اپنے نفس کے تابع دار بن کر اپنے خواہشات کی تکمیل کے لیے اس نے اللہ کو ناراض کر دیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کو ناراض کر کے اگر یہ سارے دنیا والوں کو راضی کرنا چاہے گا ان کے دلوں میں اپنا محبت بٹھانا چاہے گا تو اللہ ان سارے مخلوقات کا خالق ہے وہ اس بات کا قالف ہے کہ ان کے دلوں کو اس کے محبت سے خالی کر دیں اور بجائے محبت کے آدابتیں رکھتے دیں پھر یہ مخلوق کی نظروں سے بھی گرا رہے گا اور خالق کی نظروں سے بھی گنا رہے گا تو دنیا کا بھی نقصان اور آخرت کا بھی نقصان وہ آخر دہانہ الحمد للہ ہے اور